السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارحم <تصفح> اللہ رب العالمین واشهد ان لا الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله بلغ الرساله و ادى الامانه ونصح الالمى وتركها على البيض الينها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلوات الله وسلام سلام عليه وعلى اله وعلى على من اتدا بحد ہی وسن بسنت ہی علیہ المدین وواد معزد المکرم سامعین و ناظرین مسلسل آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ عقید واسطیہ جو امام مجدد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیف اور تصنیف ہے اس کتاب کے حوالے سے پرانی آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے اس سے پہلے اللہ رب العالمین کے لیے دو ہاتھوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دو ہاتھ ہیں جو اس کے شایان شان ہیں اور وہ حقیقی ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے دو ہاتھ کا ذکر کیا ہے چہرے کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ ہے آیات اور احادیث کے حوالے سے آج یہ ہم بیان کریں گے کہ اللہ رب العالمین کے پاس دو آنکھیں ہیں اور یہ بات ہم بار بار بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو آنکھیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس دو ہاتھ ہیں ان کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی کیفیت کا علم اللہ کے پاس ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم جیسا کہ حستے امام ماری رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرص پر کیسے مستوی ہے تو ناراض ہو گئے اور ان کے چہرے پر یعنی پسینہ آ گیا سخت سردی کا زمانہ تھا مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے تھے اور کسی نے آ کر کے درس کے دوران سوال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے حسط امام ماری رحمۃ اللہ نے سر جھکا لیا کافی دیر تک سر جھکائے رکھے اور ان کے ترامزہ نے اور اس واقعے کی الواد نے بیان کیا ہے کہ کی سخت سردی کا زمانہ تھا لیکن ان کے چہرے پر پسینہ آ گیا شرابور ہو گئے یہ سوال سن کر کے پہلی بار کسی نے سوال کیا تھا نہ صحابہ نے کبھی پوچھا نہ تابعین میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر کیسے مستوی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت کا علم نہیں ہے کسی کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کا بھی علم کسی کے پاس نہیں اس کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور کہا الاستواء معلوم استواء معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے ول ایمان و واجب اور اس پر ایمان لانا واجب ہے ول کیف و اور کیفیت مشہول ہے کہ ہمیں کیفیت نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے عرش پر مستقل لیکن عرش پر جلوہ فروز ہے اللہ نے خود قرآن کریم کے در بیان کیا وہ سوال و بدا اور اس لئے کا سوال کرنا بدا تھا یہ کیونکہ اس طرح کا سوال کسی نے نہیں کیا اللہ نے قرآن نازل کیا قرآن اللہ رب العامی نے صفات بیان کی تو کسی بھی صحابی نے اللہ کے رسول سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر کیسے مستوی ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کیسی ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کیسے ہیں کسی نے سوال نہیں کیا یہ لہٰذا تم اس طرح سوال کرتے ہوئے سوال کرنا بداعت ہے پھر آپ نے حکم دیا اپنے ترامزہ کو اور اس کو مسجد سے نکال دیا گیا جس نے سوال کیا تھا تو سے معلوم ہوتا ہے کہ کیفیت ہمیں نہیں معلوم یہ میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ تاکہ کوئی ہمارے اوپر الزام نہ لگائے کہ آپ لوگ اللہ کے لئے جسم کا اللہ کے لیے تشبیہ کا ان تمام چیزوں کا عقیدہ رکھتے ہیں اسی باتیں بیان کرتے ہیں بھائی یہ ساری باتیں اللہ نے پران میں بیان کی ہیں نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے لہذا اگر اس طرح کی صفات کے ثابت کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کے لیے جسم ہے یا اعتراض ہوتا ہے تو سب سے پہلا اعتراض صحاب کرام پر ہوتا ہے کیونکہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا انبیاء کا عقیدہ یہی تھا طابعین صلیم صارین کا عقیدہ یہی تھا لہذا اس طرح کا کوئی اعتراض وارض نہیں ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو اللہ ربامن جیسی صفات کا حامل بھی کوئی نہیں ہے جب وہ ذات میں یکتا ہے تو اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے لہذا ہی ہمارے ذہن کے اندر نہیں آنا چاہیے اللہ کے لیے اگر ہم دو آنکھ مانیں گے تو اللہ تعالی کی آنکھیں کیسی ہیں ہماری جیسی ہیں نوز بلّا نہیں دنیا میں بھی آپ دیکھیں مخلوقات کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں تو کیا تمام مخلوقات کی آنکھیں ایک جیسی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں ہمارے پاس دو آنکھیں ہاتھی کے پاس بھی دو آنکھ ہوتے ہیں چوٹی کے پاس بھی ہوتی ہے پرندے کے پاس بھی ہوتی ہے کیا ساری آنکھیں کیفیت میں ایک جیسی ہیں کیا ساری آنکھوں کا حجم لمبائی چوڑائی برابر ہے نہیں فرق ہے ہر ایک کی اس کے حساب سے ہے ہر مخلوق کی جو صفات ہے اس کے لحاظ سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت دو آنکھوں کے اللہ کے لحاظ سے اللہ کے شانہ شان لہذا ہمارے ذہن و دماغ میں اس طرح کا کبھی تصور نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں تو ہماری جیسی یا کسی اور مخلوق جیسی ناؤم اللہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جب اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی جیسی صفات بھی کسی کے پاس نہیں ہے جی ہاں لیکن یہ صفت اللہ کے لیے ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے درمیان کیا کیفیت ہمیں نہیں معلوم اس کی لمبائی چوڑائی کس طریقے سے ہمیں نہیں معلوم لیکن اللہ رب العالمین کے پاس تو آنکھیں ہیں قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں تین آیتیں مصنف نے یہاں پیش کی نبی کی حدیثیں بھی ہیں لیکن مصنف صرف قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں حدیثیں نہیں پیش کر رہے ہیں اس لیے کوئی انکار نہ کر سکے اگر کہے کہ حدیث ہے تو حدیث کا کوئی معنی غلط بیان کر دے گا یا کہے گا حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس کے صحت اور ضعف کے اندر اختلاف ہے لیکن قرآن کے آیت میں تو کوئی اختلاف نہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی کا کلام ہے پورا شور فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس کے سین تک یہ سب کے سب اللہ العامن کا کلام ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے وہ قرآن کی آیتیں پیش کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کسی کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہ تو تین آیتیں مصنف نے یہاں پر پیش کی ہیں آئیے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں سب سے پہلی آیت ہے سورہ اتور کی آیت نمبر اڑتالیس اللہ تعالیٰ کرشاد ہے عوربی کا فعین اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے کیونکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں نظروں کے سامنے بھی آئن آئین کہتے ہیں آنکھ کو اس کی جمع آئن آئین اس کی جمع کلورل ہے آئین تو اللہ کی فہم نہ کہ بھائی آئن تم ہماری نگاہوں اور نظروں کے سامنے ہو تو عشائے سے کیا معلوم ہے کہ اللہ اور بامین کے پاس دو آنکھیں ہیں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر جمع استعمال ہوا ہے اور جمع تین کے لیے ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں جمع کم سے کم دو کے لیے استعمال ہوتا ہے دو کے لیے اور یہاں پر دو ہی مراد ہے جیسا کہ آگے اور باتیں آئیں گی نمبر دو تعظیم کے طور پر اللہ نے بیان کیا ہے تعظیم کے طور پر جیسا آپ کہتے ہیں کہ بھی ہماری نظروں کے سامنے یہ چیز ہے ہماری آنکھوں کے سامنے تو آپ کے پاس کتنی آنکھیں ہیں ہر آدمی کے پاس دو ہی آنکھیں ہوتی تین چار آنکھیں نہیں ہوتی دو آنکھیں ہوتی ہیں جبکہ آپ جمع کا سہوا استعمال کرتے ہیں میری نگاہوں کے سامنے ہماری نظروں کے سامنے نظریں اور نگاہیں جمع ہے یہ مراد دو نظر اور دو آنکھ ہے ایسے یہاں پر بھی کیا مراد ہے اللہ رب کی دو آنکھیں مراد ہے جمع تعظیم کے طور پر استعمال ہوا ہے ادب اور احترام کے طور پر استعمال ہوا ہے جیسے ہم اردو زبان کے اندر استعمال کرتے ہیں تازیمن ادب اور احترام کے طور پر آپ کا کیا فرمان ہے آپ کیا فرما رہے ہیں حالانکہ انسان اکیلا ہے لیکن تعظیم کے طور پر جمع کا سہرا آپ کیا فرما رہے ہیں حالانکہ یہ دو سے یا اس سے زیادہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے لیکن اردو زبان میں بھی اس طرح کا استعمال ہے تو عربی میں بھی اس طرح کا استعمال ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیے قرآن اللہ اب العمین نے کہیں جمع کا سہوا استعمال کیا اپنے بارے میں کہا کہ ہم کہتے نہ نہن و جمع کا سیگا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یہ اس طریقے سے انا قلعہ اللہ نے استعمال کی یہ بھی جمع کا سیگا ہے جمع کی ضمیر اس کے اندر نحنو کی ضمیر ہے جو اہل زبان ہیں یا عربی زبان جانتے ہیں وہ ان تمام باتوں سے واقف ہیں تو یہ جمع کا سیگا تعظیم اور ادب اور احترام کے طور پر جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ اکیلے ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہمارا قول ہے ہمارا یہ ہمارا حکم ہے حالانکہ آپ اکیلے تو کہنا سے میرا حکم ہے یہ میری بات ہے یہ میرا قول ہے یہ بھی کہا جاتا ہے جمع بھی کہا جاتا ہے تو عربی زبان میں بھی اس طرح کا استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر جو آئین ہے اس لیے استعمال کیا گیا ہے جمع اور اس سے مراد تعظیم اور تقریم ہے اللہ ارب العالمین کی تو اس آیت کریمہ سے اللہ العالمین کی دو آنکھوں کا اثبات ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس دو آنکھیں ہیں کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی اس جیسی کوئی ذات پائی جاتی ہے کہ انسان دیکھ کر کے اندازہ کر لے جیسے انسان دنیا کے اندر کروڑ ہاں کروڑ انسان ہے ایک انسان کو آپ نے دیکھا اس کی آنکھیں تو آپ نے اندازہ کر لیا کہ دوسرے انسان کی بھی آنکھیں اسی جیسی ہوں گی چھوٹی بڑی ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ جیسی تو کوئی ذات نہیں ہے کیسے آپ اندازہ لگائیں گے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو اللہ رب العارمین جیسی جب کوئی ذات نہیں ہے تو پھر ایک نمبر ایک تو اللہ نے کسی کا دیدار نہیں کیا دیکھا نہیں اللہ کو نمبر دو اللہ جیسی ذات بھی کسی نے نہیں دیکھی ہے نہ اللہ جیسی کوئی ذات ہے اگر یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو شرک اور کفر کا عقیدہ ہے اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بے نیاز ہے سب اللہ کے محتاج اللہ کسی کا محتاج نہیں نمبر تین نہ قرآن کے کی اندر کیفیت بیان کی گئی نہ حدیث کے اندر یا تو اللہ خود بیان کرے اپنے بارے میں کہ میری آنکھیں ایسی ہیں میرے ہاتھ ایسے میرا چہرہ ہے ایسا کیفیت اللہ نے بیان کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے اندر بیان کرے وہی کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا آپ کو اپنے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان کیا ہو ایسا بھی نہیں ہے لہذا کیفیت اللہ کے کی حوالے ہے لیکن اللہ رب العامن کے پاس دو آنکھیں ہیں جیسے دو، جیسے دو ہاتھ ہیں اللہ رب العمین کے اللہ کے چہرہ ہے اللہ کی اگلیاں آئیں گی ساری تمام چیزوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ دھیرے دھیرے لیکن کیفیت تمام چیزوں میں تمام صفات میں اللہ کے حوالے تو یہاں بھی کیفیت اللہ کے کی حوالے کہ اللہ کی کہ کی آنکھیں کیسے اللہ رقبہ بہتر جانتا ہے تو اللہ رمعاء کے اپنے رب کے حکمر کے لیے صبر کیجیے اللہ نے صبر کرنے کا کی تعلیم دی کہ آپ صبر کیجیے جو لوگ آپ کو ستاتے ہیں یا اللہ کے بارے میں بدعقیدگی کا شکار ہیں آپ ان تمام چیزوں پر صبر کیجیے کیونکہ صبر بہت عظیم خصلت ہے بہت عظیم صفت ہے یہ اور جتنی بھی خوبیاں ہیں جتنی بھی اچھی خصلتیں ہیں جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں ان سب کا گزر صبر ہی سے ہو کر ہوتا ہے ان سب کا راستہ یہیں سے گزرتا ہے کہاں سے صبر سے جی ہاں صبر ہی سے گزرتا ہے تمام اچھے اخلاق کا, اے, کا گزر جو ہے اسی صبر ہی سے ہوتا ہے اور صبر تین طرح کا ہوتا ہے ایک صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اعتعاد پر انسان صبر کرے آئم رہے ڈٹا رہے اللہ کی اطاعت پر اور دوسرا صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معاشیت سے انسان رکا رہے دوری اختیار کر بھی صبر ہے تیسرا صبر یہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں جو پریشانیاں آتی ہیں اس پر انسان صبر کرے لوگوں سے جا کر کے شکوا نہ کرے اگر شکوا کرنا تو اللہ تعالیٰ سے کرے اسی کو صبر کہا جاتا ہے اگر آپ جا کر کے لوگوں کے سامنے شکوا کریں اور اپنی چیزوں کو بیان کر جا کر کے میں بہت پریشان ہوں میں ایسا ہوں ویسا ہوں تو یہ صبر نہیں ہے گویا کہ شکوہ کرنا اللہ تعالیٰ سے کیجیے اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کرنے والا تکلیف اور پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ البرامن کی ذات انسان کیا کرے گا کچھ نہیں کر سکتا انسان اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا اللہ پریشانیوں کو دور کرنے والا ام میں عجیب المستر دادا آشف کون ہے جو مستر اور بےکس کی دعا اور پکار کو سنتا اللہ کے سوا کون ہے جو برائیوں پہ تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کر دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں الا عما اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی الا ہیں جو دور کرنے والا نہیں اللہ ہی دور کرنے والا اس لیے اگر انسان بندوں کے سامنے اپنی زبان کھول دیا اور جا کر کے اپنی پریشانیاں اور مصیبتیں بیان کر دیا اس نے گویا کہ صبر نہیں کیا صبر یہ نہیں ہے صبر یہ کہ انسان اپنی زبان کو روک کر کے رکھے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ بیان کرے اللہ تعالی ہی دور کرنے والا ہے اگر آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا شکوے شکایت کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے صبر ہی نہیں کیا ہے ان نمبر اور ان ددمت بخاری کے حدیث سے صبر اول صدمہ میں ہوتا ہے یہ بھی ہے کہ صبر اول صدمہ میں جب آپ کو تکلیف پہنچے اس پر آپ صبر کر لیں زبان پر تارا لگا لیں ناراضگی کا اظہار نہ کریں کوسے نہ جزا فضا نہ کریں شکایت نہ کریں کہ نہیں اس کو صبر کہا جاتا ہے اور اول و میں انسان صبر کرتا ہے بعد میں تو صبر انسان کو ہو ہی جاتا ہے دھیرے دھیرے انسان کو تو صبر ہو ہی جاتا ہے جیسا کہ ایک حدیث ہادی بخاری کی حدیث ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی تو ہمار نوی نے اس کو منع کیا کہا بھئی کیوں چیختی ہو کیوں روتی ہو تو اس نے کہا کہ اگر ہمار نبی کو دیکھا نہیں اس نے, اس نے اس نے کہا کہ اگر یہ تکلیف آپ کے ساتھ ہوتی تو آپ جانتے یہ تکلیف میرے اوپر اتری اتری ہے اس لیے مجھے معلوم ہے تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ دوڑتی ہوئی اللہ کے سر کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہیں بھی نہیں بھائی میں صبر ہوتا ہے ورنہ زمانہ گزرتا جائے گا تو صبر تو ہی جائے گا انسان کیا کر سکتا ہے انسان کچھ کر سکتا ہے انسان اللہ کا بگاڑ سکتا ہے نہیں بگاڑ سکتا ہے، کسی کا نہیں بگاڑ سکتا ہے. اللہ کا کیا بگاڑے گا کسی کی بیوی کو فات ہوگی کسی کے شوہر کی فات ہوگی بیٹے اور بیوی بیٹی کو بات ہوگی انسان روتا ہے دھوتا چیختا چلاتا کار صبر ہوتا ہے لیکن کب جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تب صبر ہوتا ہے انسان کوئی فائدہ یہ صبر نہیں ہے یہ صبر یہ ہے کہ جب مصیبت پہنچے اسی وقت سے اپنے زبان رو کر کے رکھے ہاں جزار فضانہ کرے ہاں اگر آنکھ سے آنسو جاری ہوگئے تو یہ اس کی اجازت ہے لیکن رونا چیخنا چلانا ہائے مصیبت ہر پہاڑ کا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا لوگوں کے سامنے چیخنا رونا چلانا نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے کیا بچہ آپ کو واپس آئے گا کہ آپ کی بیوی واپس آ جائے گی شوہر واپس آ جائے گا نہیں آئے پیسہ آئے گا آپ کتنا بھی رو لو چیخ لو چلو اور پھر صبر ہو ہی جاتا ہے آخر میں اس لیے یہ صبر یہ ہے کہ اول وحلہ میں انسان صبر کرے مصیبت آئی پریشانی آئی اللہ سے روئے اللہ سے گر دعا کرے اسباب اختیار کرے لیکن اللہ تعالی کے سامنے اپنی زبان سے شکایت کرے لوگوں کے سامنے نہیں لوگ کوئی کش کرنے والے نہیں میرے بھائیوں تو صبر پہلے صدمے کے اندر ہوتا ہے اس لیے سب بہت عظیم خسرت ہے ہمار بھی قیدی سے صبر دے دیا گیا فقت یا خیرم قطیرہ اسے بہت زیادہ خیر دے دیا گیا کیونکہ میں نے کہا شروع میں کہ جتنے بھی اخلاق اچھے ہیں جتنی بھی اچھی کسرتیں ہیں سب اسی راستے سے گزرتی ہیں صبر کے سب اسی راستے سے گزرتی ہیں حلم اور بردوباری اس کے لیے صبر ضروری انسان برائیوں سے رکتا ہے یہ بھی صبر ہے اس کو انسان کو صبر کرنا پڑے گا کنٹرول کرنا پڑے گا اپنے آپ کے اوپر حرام مال آ رہا ہے انسان کو لالچ ہوتی ہے کہ بھئی مال مل جائے گا مالدار بن جائیں گے وہاں صبر کرنا آپ کو رکنا ہے وہاں پہ صبر سے ہو, ہو کر کے گزرتا ہے پا پاک دامنی یا اس طریقے سے قناعت جتنی بھی خوبیاں ہیں اچھائیاں سب کے سب اسی راستے سے گزرتی ہیں آپ کو یعنی لالچ دیا گیا کوئی اچھی حسین و جمیل لڑکی ہے منصب والی یہ خوبصورت ہے وہاں بھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا حضرت عیصور علیہ السلام نے صبر کیا تو پاک دھامنی بھی اسی راستے سے گزرتی ہے عفت اور حلم بردباری عناحت جتنی بھی خوبی اچھے اخلاق ہیں سب کے سب صبر سے گزرتے ہیں اور صبر کیے بغیر کچھ چیز دنیا کے اندر حاصل نہیں ہوتی ہے قدم قدم پر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے قدم قدم پر آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے لائن لگی ہوئی ہے صبر کر رہے ہیں آپ. اگر صبر نہیں کریں گے وہاں جا کر کے مار پیٹ کر لیں اور لڑائی جھگڑا کر لیں کیا ہوگا کچھ ہوگا واپس آنا پڑے گا آپ ہے کہ نہیں ہے آپ اے ٹی ایم میں پیسہ نکالنے کے لگے ہوئی ہیں پیسہ بھیجنا ہے بینک میں نائیں لگی ہوئی ہے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے آپ علم حاصل کر رہے ہیں آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے ایک دن میں علم نہیں آ جاتا ہے چاہے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہوں چاہے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوں آپ کو نیند قربان کرنی پڑتی ہے صبر کرنا پڑتا ہے آپ کو دھوپ میں جانا پڑتا ہے برسات میں جانا پڑتا ہے گرمی میں جانا پڑتا ہے جاڑے میں جانا پڑتا ہے صبر کرتے تبھی علم آتا آپ کو بغیر صبر کے علم آ جاتا ہے ٹیچر آپ کو جو ہے محنت کرواتا ہے ڈانٹتا ہے یا اس طریقے سے ہوم ورک دیتا ہے صبر کرتے ہیں آپ ساری چیزیں مانتے ہیں آپ ہے کہ نہیں فیس جمع کرتے ہیں آپ جا کر کے صبر کرتے ہیں تو کوئی ایسی حسرت اچھی نہیں ہے جو صبر کے بغیر آپ کو حاصل ہو جائے اس لیے ہمارے بینا جسے صبر دے دیا گیا فقط یا خیر ان کا تیرا اسے بہت زیادہ خیر دے دیا گیا اس لیے صبر کرنے والوں کا ادر حساب ہے ان نمای صابر ہوں بغیر حساب جو صبر کرنے والے ہیں بے حساب ان کو اضر ملتا انسان روزہ رکھتا صبر کرتا کھانے پینے سے صبر ہے کہ نہیں ہے اور دیگر چیزوں سے صبر انسان برداشت کرتا صبر کرتا رک جاتا اس لیے روزے کا ثباب اللہ ہے کہ یہاں بے حساب ہے کیونکہ انسان روزے میں سب سے زیادہ صبر کرتا ہے کھانے پینے سے رکتا ہے بی بی سے رکتا ہے زبان رو کر کے رکھتا ہے سب کچھ موجود ہے اکیلے ہے خلوت میں تنہائی میں کھانا پینا سب کچھ موجود لیکن نہیں کھاتا پیتا صبر کرتا ہے کہ ہم بعد میں کھائیں گے جب وقت ہوگا تب کھائیں گے یہ صبر کرتا ہے انسان انسان نماز پڑھتا ہے کیا صبر نہیں کرتا نماز میں صبر کرتا سردی ہے وضو کرنے کا دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی صبر کرتا وضو کرتا ٹھنڈا پانی ہے یا گرم پانی ہے کہ نہیں انسان صبر کرتا ہے تو کوئی بھی عبادت کوئی بھی نیکی کوئی بھی اچھی خصلت صبر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اشرافرم و بما صبر و جن ان کے صبر کی بدلے میں ان کے صبر کے سبب سے اللہ نے انہیں جنت دیا جہاں انہیں ریشم کے کپڑے ملے گے ریشم یہاں مردوں کے لیے حلال حرام ہے دنیا کے اندر عورتوں کے لیے حلال ہے مردوں کے لیے حرام ہے ریشم کا کپڑا پہننا لیکن جنت کے اندر ریشم کا کپڑا آپ کے لیے حلال ہوگا شراب آپ کے لیے حلال ہوگی دنیا میں آپ نے صبر کیا شراب نہیں پی دنیا میں آپ رکے رہے ریشم کا کپڑا نہیں پہنا یہ ساری چیزیں کامت کے دن جنت میں آپ کے لیے حلال ہوگی وہ سکاہوں رب ہوں سورہ دہر میں سورہ انسان میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کا رب انہیں پاک شراب پلائے گا جی ہاں وہ شراب جس کے اندر نشہ وشا نہیں ہوگا حالت کے اندر دنیا میں رکے رہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آخرت کے اندر شراب پلائے گا جی ہاں تو صبر کیا نا دنیا کے اندر کہ جو ہے شراب نہیں پی آپ نے صبر کیا تو اگر انسان برائی سے رکتا ہے تو بھی صبر کرنا نیکی کرتا تو بھی صبر کرنا انسان کو تکلیفوں میں انسان کو صبر کرنا اور جتنے بھی اچھی کسرتیں ہیں سب کے سب صبر سے گزر ہو کر کے گزرتی ہیں بچہ ایک, ایک سال ایک کلاس کے اندر پڑھتا ہے صبر کرتا ہے کہ ایک کلاس ایک سال کیا پڑھے ہم لاؤ دو دو مہینے کے اندر کلاس پوری کرنے ہوگی پوری کلاس صبر کرنا پڑے گا بچے ایک سال بھر پڑھنا پڑے گا ایک کلاس کے اندر تب جا کر کے اگلی کلاس کے اندر جائے گا جی ہاں تو یہ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے تمہارے نبی کو اللہ حکم دیا اپرب کے حکم کے لیے صبر کیجیے فائن کا بےآ ہماری نگاہوں کے سامنے نظروں کے سامنے حل شاہی دیے آئے جس کے لیے آئے پڑھی گئی اور پیش کی گئی کیا ہماری نظروں کے نگاہوں کے سامنے ہیں اس کے اندر فائدہ کیا جب انسان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے انسان اگر یہ تصور کرے کہ ہم اللہ کی نگاہ کے سامنے ہیں تو انسان کرے گا برائی اللہ تعالی اس کو دیکھ رہا ہے ہے کہ نہیں ہے لڑکا ہے اس کے ماں باپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو ماں باپ کے سامنے کیا وہ پیے گا سگریٹ کیا وہ غلط کام کرے گا نہیں ان کا ادب اور احترام کرے گا نہیں کرے گا ہے کہ کی نہیں ہے کہ بزرگ ہمارے دیکھ رہے ہیں ماں باپ دیکھ رہے ہیں ہم سے جو بڑے ہیں دیکھ رہے ہیں اس لیے جب استاد کلاس میں آتا ہے کوئی شرارت نہیں کرتا ہے لیکن جب استاذ چلا جاتا ہے تو لوگ شرارت کرتے ہیں ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے ہے نئی انسان شرارت کرتا ہے یا بچے شرارت نہیں کرتے ماں باپ اوجھل ہو گئے بچہ باہر آ گیا شرارت کرنا شروع کر دیا لیکن جب کسی بزرگ کو دیکھا پھر رک جاتا ہے وہ ایک انسان بگڑی تو بیوی سگریٹ کو پیچھے کر لیتا ہے کہ نہیں کرتا جی ہاں چھپا لیتا ہے اس کو تاکہ یہ نہ دیکھیں اور بھول جاتا ہے کہ جس نے اس بزرگ کو پیدا کیا پوری کائنات کو پیدا کیا تم کو پیدا کیا اس کی نگاہوں کے سامنے تم یہ کام کر رہے ہو تم یہ غلط کام ہو نگاہ برا کام کر رہے ہو انسان اس کو بھول جاتا ہے اس لیے یہ اگر آپ مانیں گے کہ اللہ تعالی کی نگاہیں ہیں تو انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا انسان کے اندر دینداری آئے گی ظہر اورا پیدا ہوگا آپ کا جب عقیدہ ہوگا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہم ہیں تو انسان کیا کرے گا اللہ تعالی کا دبر احترام کرتے ہوئے نہیں کرے گا لیکن ایمان کی کمی اور کمزوری آپ جاتے ہیں کیا نام ہے گاڑی چلاتے ہیں نا گاڑی بہت سارے لوگ چلاتے ہیں سگنل پر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں کیمرہ لگا ہوا ہے ہے کہ نہیں ہے کیمرہ لگا ہوا ہے آپ جو ہے چلے جائیں گے تو آپ کو کیمرا اگر کاٹ دیں گے سگنل تو جرمانہ بھی ہے اور جیل بھی ہے انسان وہاں کھڑا ہو کر کے انتظار کرتا ہے کیوں اس لیے کہ کی کی کیمرا لگا ہوا ہے اور اسپیڈ نہیں کریں گے کیمرا لگا ہوا ہے ہم کو مخالفہ دینا پڑے گا جتنا زیادہ تیز اسپیڈ ہوگی اتنا لمبا مخالفہ اور جرمانہ ہوگا انسان اسپیڈ کو کم کر لیتا ہے کیوں اس کیمرے کی وجہ سے تو اللہ البرامن کی نگاہوں کے سامنے ہمیں یہاں ہم کیمرے کا اتنا خیال رکھتے اسپیڈ زیادہ نہیں کرتے اور یہ سگنل پار نہیں کرتے کراس نہیں کرتے ریڈ سگنل ہے اس کو نہیں گزریں گے نہیں کاٹیں گے کیوں اس کی جرمانہ دینا پڑے کیمرہ سب کیش کر رہا ہے تو اللہ برامن کی نگاہیں تو ہمیشہ کھلی ہوئی اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہم گناہ کرتے ہیں اللہ کے زمین پر اللہ کی دھرتی پر اللہ کی کائنات میں اللہ کی دی ہوئی سائی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی نگاہوں کے سامنے انسان گناہ کرتا ہے اس لیے اگر یہ شفت جو اللہ کی ہے حقیقی معنوں میں ہمارے اندر پیدا ہو جائے حقیقی مانوں میں اس پر ہمارا ایمان ہو جائے تو انسان گناہوں سے باز رہے گا تو انسان گناہ نہیں کرے گا جی ہاں لیکن ضرورت اس بات کی حقیقت میں یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تب یہ, یہ, یہ اس پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اگر پیدا ہو جائے تو انسان گناہ نہیں کرے گا جیسے انسان اپنے ماں کے سامنے گناہ نہیں کرتا اپنے جو بزرگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا بیڑی سگریٹ نہیں پیتا ذرا نہیں کرتا جھوٹ نہیں بولتا یا اور گناہ نہیں کرتا ایسی حقیقت میں اگر اس پر ہمارا حقیقی ایمان ہو جائے تو انسان ساری برائیوں سے دوری اختیار کر لے گا تو بہت عظیم صفت ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں اتنی ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہی ایک صفت کافی ہے اس لیے جو لوگ اس صفت کو نہیں مانتے ہیں کتنے بڑے خسارے کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پاس دو ہیں لیکن کیسی ہمیں نہیں معلوم اس میں تین طرح کے لوگ ہیں. یا دو طرح کے کہہ لیجئے ایک تو وہ ہیں جہمیا اور موتضلا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو مانتے ہی نہیں کہ اللہ کے عین نہیں ہے اللہ کی آنکھیں نہیں ہے نہیں مانتے وہ اور دوسرے وہ گروہ ہیں جنہوں کو اشائرہ اور ماتردیا کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں عین ہیں لیکن عین کا مانا آنکھیں نہیں ہیں عین مانتے ہیں وہ لیکن آنکھیں نہیں مانتے کہتے ہیں آئن کا مطلب یہ کہ اللہ کی نگرانی میں ہمیں اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے بس اللہ کے لیے آنکھیں نہیں مانتے لفظ عین مانیں گے لیکن آنکھیں نہیں مانیں گے کہ نہیں یہاں نگرانی مراد ہے تو یہ غلط معنی بیان کرتے ہیں غلط تعویل کرتے ہیں اللہ کی آنکھیں باقاعدہ اللہ انہیں آنکھوں سے نگرانی کرتا ہے اللہ انہیں آنکھوں سے نگرانی کرتا ہے اگر آپ اندھے ہوں تو آپ کا بیٹا آپ کے سامنے سگریٹ پی رہا تو آپ کو چلے گا سگریٹ کی بدبو تو خیر آ جائے گی انسان کو احساس ہو سکتا ہے لیکن اور اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک آدمی اندھا ہے اور جو ہے وہ نہیں اس کو اندازہ ہوگا نہیں اس کو معلوم پڑے گا کہ ہمارا بیٹا یا ہمارے سامنے والا آدمی کیا کر رہا ہے در چلیے در سو رہا ہے اور مان لیجیے جو درد دے رہے ہیں وہ اندے ہیں لوگ سو رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں اس کو پتا چلے گا جی پتا چلے گا نہیں پتا چلے گا اس کو وہاں بیچارا آنکھ سے معذور ہے نہیں دیکھ پا رہا تو نگرانی تو ہوئی جاتی ہے اسی اللہ ابل کے پاس دو آنکھیں خود اللہ اب قرآن کریم کا بیان کیا یہ پہلی آیت پیش کی ہے انہوں نے مصنف نے فعم نگا بے آئنہ نگاہوں کے آیت ہے قمر کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ اللہ ہے وہ ہم آزاد الوا دسر تجری بے آئننا جزا المن کا نقفر سورہ القمر آیت نمبر تیرہ اور چودہ اور ہم نے ان کو تختوں اور کیلو والی کشتی پر بٹھا لیا کن کو ہنستے جی کس کو بٹھایا یہاں تیز بولیے بھائی نو علیہ السلام کو اور جو ایمان لے آئے ان کے اوپر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے ہنستے عبداللہ بھی بات تھوڑا اسی چوراسی لوگ ایمان کو دور کیے تھے کتنے سال تک انہوں نے تو, توحید کا درس دیا تھا جی ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال تک توحید کا درس دیا کتنے لوگ ایمان لائے 84 اسی لوگ جی ہاں توحید کا درس دیا شرک سے لوگوں کو جایا ساڑھے نو سال تک ابھی ہمیں آئے ہوئے 22 سال ہو دعوی سینٹر میں داوا سینٹر کا وجود کب سے ہوا ہے چند سالوں سے ہمیشہ توحید کا درس دیتے ہیں آپ ہمیشہ شرک سے لوگوں کو روکتے ہیں ساڑھے نو سال تک دیا تھا انہوں نے حسین علیہ السلام نے نو سال کتنے لوگ ایمان لائے 84 لوگ یا اسی لوگ اسی چوراسی لوگ جی ہاں تو زیادہ لوگ کون تھے گمراہ تھے کم لوگ ایمان لائے صحیح عقیدہ قبول کیا لوگوں نے کم لوگوں نے اکثر لوگ گمراہ تھے ساڑھے نو سو سال تک درس دیا انہوں نے اور ہر نبی نے توحیدی کا درس دیا ہے اور لوگوں کو شرک سے روکا ہے کیونکہ یہی بنیاد ہے میرے بھائی اگر یہی نہیں رہے گا تو کچھ فائدہ نہیں ہے روزہ نماز زکوۃ حج قربانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس توحیدی خالص نہیں ہے شرک سے نہیں بچ پاتے ہیں آپ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کتنے تحجار ہوں آپ کا کی پیشانی پر سجے کے نشانات ہوں کچھ بھی ہوں کہ خوارج کے پاس نشانات نہیں تھے تو ہم سے زیادہ قرآن پڑھتے تھے خوارج صحابہ سے زیادہ پڑھتے تھے خوارج ہمارا بھی نے کیا فرمایا صحابہ کو ان کے سامنے اپنے قرآن پڑھنے کو عقیر جانوگے ان کی عباداتوں کے سامنے اپنی عبادتوں کو عقیر جانو گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے معیار کثرت عبادت نہیں ہے میں یہ کہ عبادت نبی اور رسول کی سنت کے مطابق ہو اخلاص کے ساتھ اس کے در شرکیہ کی امیجی نہ ہو۔ یہ معیار ہے۔ کثرت معیار نہیں ہے کہ اپ بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں۔ معیار یہ ہے کہ وہ عبادت صحیح ہونی چاہیے۔ اخلاص ہو نبی کی سنت و طریقے کے مطابق ہو۔ اس میں شرک و غرا ہو۔ بدعات و غرا نہ ہو۔ یہ معیار ہے۔ ل ی ابلوہ اللہ نے موت و زندگی پیدا کی تاکہ آزمائے تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اچھا عمل وہ ہوتا جو جو اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے اور نبی کی سنت کے مطابق ہوتا ہے جس میں شرک نہیں ہوتا اگر شرک ہے تو اچھا عمل نہیں ہو سب سے برا عمل ہو گیا وہ اسے برا عمل ہے دنیا کے اندر اگر شرک آ گیا انسان کے اندر تو سب سے برا عمل وہی ہے سب سے بری چیز سب سے شر سب سے بڑا جو ہے مقصام دہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اس لیے ضروری ہے توحید میرے بھائی توحید خالی ضروری ہے یہ ہی ہے تبھی انسان کو نجات ملے گی اگر انسان توحید پر ہوگا شرک سے سپر آپ کو دور رکھے گا جی ہاں تو ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے درس دیا توحید کے دعوت دی اور ہر نبی نے ہی دعوت دی ہے ہر نبی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہم رسول دنیا کے اندر آئے ہمارے نبی کی پوری زندگی اسی پر گزری تیئیس آل دور جو اللہ نے آپ کو نبوت کا عطا فرمایا اسی پر گزری توحید کا درس دینے میں شرک سے ڈرانے میں اور دیگر چیزوں کے درز دینے میں جی ہاں تو اس لیے سب سے بنیاد توحید آج مسلمانوں کی اس کی ضرورت ہے کتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں کفر کرتے ہیں بدعت اور خرابات کے اندر ملوث ہیں جی اللہ اللہ اللہ کا مطلب ہے جس میں شرکی کیا میں جشنا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برات نہیں محمد الرسول اللہ, اللہ کی اتباع کی جائے گی تب پیروی کی جائے گی اللہ کی اتباع کی جائے گی نبی کے طریقے پر یعنی جس کے اندر بدعت نہیں ہوگی ایک کلمے کے دونوں چیز ہمیں ایک شرک سے منع کرتا اور ایک بدعت اور خرابات سے منع کرتا اللہ کو رب مانا معبود مانا صرف اللہ کی عبادت ساری باتیں خالص اللہ کے لیے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تسلیم کیا انہی کے طریقہ چلے گا کوئی اور طریقہ نہیں چلے گا نماز نبی کے طریقے پر روزہ نبی کے طریقے پر حج نبی کے طریقے پر تمام عبادات جو کریں گے نبی کے طریقے پر انہیں کیا مطلب ہے محمد کو رسول ماننے کا صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول مانا تو ان کے طریقے کو بھی اپناؤ دوسرا طریقہ اپناؤ گے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اس لیے ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار دو ہے اخلاص شرک نہ ہو نبی کا طریقہ ہو نبی کے طریقے سڑ کر کے عمل کریں گے آپ کتنے ہی مخلص کے نہ ہو دنیا آپ کو کتنا بڑا مخلص سمجھے لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے اللہ تعالی اس عبادت کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا ذرات کی شکل میں ہوا میں اڑا دے گا کوئی فائدہ اس کا نہیں دو بنیاد ہے عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق ہونا. علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اور جو ان پر ایمان لائے کیا نام ہے کشتی پر سوار کر لیا کہا کشتی پر بیٹھ جاؤ اور وہ او کشتی جودی پہاڑی پر جا کر کے رکی اور اس طریقے سے اللہ نے ان تمام لوگوں کو جو شریک کرنے والے تھے سب کو علاقہ برباد کر دیا وہی لوگ بچے جو مومن تھے اور ایک بار پھر دنیا سے شریک کا خاتمہ ہو گیا پھر بعد میں شریک پیدا ہوا تو اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا تجری بےآنا یہ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی بے آیونا ہماری نگاہوں کے سامنے جزا ان لمن کا کفر جن لوگوں نے انکار کیا یا جس کا کفر کیا گیا اس کی سزا تھی کس کی سزا تھی جس کا کفر کیا گیا اس کی سزا تھی جزا کے طور پر اللہ رب العمین نے ایسا کیا یعنی جو لوگ ایمان علی یعنی کو علیہ برباد کر دیا اور جو ایمان لے کر کے اللہ نے ان کو کیا کیا ان کو نجات دے دی کشتی پر اللہ ان کو بٹھا دیا اور اللہ ان کو نجات دے دیا اور جو کفر کیا جنہوں نے ناشکری کی اور اللہ پر ایمان نہیں لائے شرک پر قائم رہے اللہ نے ان سب کو کیا کیا پانی کے اندر ڈبو دیا گرکاب ہو گئے سب سب سے پہلا عذاب پانی ہی ہے دنیا کے اندر تو یہاں پر بھی جو محلہ شاہد کیا ہے تجریب نے اللہ نے فرمایا کشتی کے بارے میں وہ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی دوسری تیسری آج جو انہوں نے پیش کی ہے وہ یہ ہے سورہ توحا کی نمبر انتالیس وہ القی تو علیہ کا ہم نے آپ کے اوپر اپنی محبت ڈال دی یہ کس کا ذکر کر رہا اللہ رب العمین حضرت موسٰ علیہ السلام کا موسٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا اللہ رب الرّمن اور یہاں پر عرما نے دو معنی بیان کیا ایک معنیٰ تو یہ ہے کہ میں نے تجھ سے محبت کی اللّہ رب الرامن اور اللہ تعالیٰ ہر نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے امبیا تو سب سے اللہ کے بڑے اولیا ہیں امبیا سے بڑا کوئی اولی پیدا نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے سب سے بڑے اولی امبیا کے ہوتے ہیں کیونکہ ولی کے معنی ہوتے ہیں قریب اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالی کا نیک بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر اپنی خاص محبت ڈال دی تو ایک معنی تو یہ کہ اے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ ہر نیک انسان سے نیک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نے لوگوں پر تیری محبت ڈال دی یعنی لوگ تم سے محبت کرتے ہیں انبیاء سے محبت کیا جات جاتی ہے محبوب بنتے ہیں اللہ رب العامن کے انسان اور ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں یا اور نبی سے محبت کرتے ہیں انبیاء سے محبت کرتے ہیں تو دونوں معنی مراد ہے اللہ تعالیٰ نے خود کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے محبت کرتا اور نیک لوگوں سے اور نمبر دو جو انبیاء ہیں ان سے لوگ محبت کرتے انسان محبت کرتے اس لیے اب دیکھیں اگر تمام نبیوں پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو ہم عمر ہی نہیں ہوں گے ہر نبی پر ایمان لانا ضروری اللہ نفر عبینہ ہدم کسی بھی نبی اور رسول کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے لحاظ سے سب پر ایمان لانا ضروری ہے جتنے بھی دنیا کے طرف بھی آئے سب اللہ کے اللہ ان کو بھیجا ان پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول دے اتنا ایمان ہر نبی پر لانا ضروری ہے اگر کسی نبی کا انکار کر دیں گے تو مومنی باپنی رہیں گے کسی بھی نبی کا انکار تو ہر نبی سے ہر صاحب ایمان کو محبت ہوتی ہے پھر اللہ کیا فرمت ہے بولے کہ آپ میری نگاہ کے سامنے آپ کی پرورش ہو آپ پروان چڑھیں یہاں اللہ نے مفرد استعمال کیا آئینی میری نگاہ کے سامنے میری نگاہ مراد ایک آنکھ ہے کہ دو آنکھ ہے جی دو آنکھیں مراد جیسا آپ کہتے ہیں کہ آپ میری میری آنکھ انسان کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تو آپ ایک آنکھ دیتے ہیں دو آنکھ سے دیکھتے ہیں دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں حالانکہ آپ کہتے ہیں میں نے اپنی میں نے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تو آنکھ ایک کہہ کر کے یہاں پر دو مراد ہے تو اللہ رب المن کی دو آنکھ ہیں دو سے زیادہ اگر ہودی تو نبی ان کا ذکر کرتے اور پھر حدیث آتی ہے اس سے پہلے بھی حدیث پڑ چکے ہیں کہ اللہ کے سروف فرماتے ہیں کہ حجاب ہو انور کہ اللہ تعالیٰ کا پردہ کیا ہے نور ہے لش فہو لہرات وجہ من تو بسر من خلق ہی اگر وہ ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے کس کی نگاہ اللہ برامن کی یعنی تو تمام مخلوق کو اللہ تعالی جلا دے اگر اللہ ربین پردے کو ہٹا دے تو اللہ تعالی کے چہرے کے نور سے دنیا کی تمام چیزیں جل کر کے راکھ ہو جائیں اللہ کے نور میں وہ طاقت ہے وہ جلال ہے وہ عظمت ہے کہ اللہ تعالی کے چہرے کے نور سے دنیا کی تمام چیزیں جل کر کے راکھ ہو جائیں تو یہاں بھی دیکھیے حدیث سے بسر کا یعنی آنکھ تو اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں حدیث سے بھی معلوم ہوا ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ ان نحو آور دجال کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان نحواور اور اب بہب آور جو دجال ہے وہ کانا ہے کانا کس کو بولتے ہیں جی ہاں جو ایک آنکھ کا اس کو کہاں بولتے ہیں جس کے پاس دونوں آنکھیں ہیں اس کو اندھا کہا جاتا ہے تو اللہ نے کہا کہ وہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے آور نہیں ہے تمہارا رب تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے پاس کتنی آنکھیں ہو گئی دو ہوگی دو آنکھ والا اللہ رب ربران دجال ایک اس کی آنکھ کانے ہوگی اور وہ داہنی آنکھ ہوگی جیسا کہ بخاری کے دیش کے اندر اس کے پاس داہنی ایک آنکھ نہیں ہوگی تو دجال کے بارے میں اللہ تھا کہ وہ آور ہے وہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوگی دجال کتنے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ لوگ بھول جائیں گے کہ اس کے اندر اتنا نقص ہے کہ اس کے پاس ایک آنکھ ہی نہیں ہے وہ لوگوں کو پیدا کر رہا ہے لوگوں کو مار رہا ہے اور اس کی جو ایک کمی ہے آنکھ کی اس کو دور نہیں کر رہا وہ جی ہاں لیکن یہ کون سمجھے گا جو اہل ایمان ہوں گے کہ اللہ نے اس کو آزمائش کے لیے بھیجا اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے اللہ نے دی ہے اس کے پاس وہ تو بہت کمزور ہے اپنی آنکھ کو بھی درست نہیں کر پا رہا وہ اتنا کمزور ہے وہ نہیں ہے اس کے پاؤں کے اندر ٹیڑھا ہوگا پاؤں کے اندر ٹیڑاپن ہوگا اس کو درست نہیں کر پائے گا وہ جی کتنی خامیاں ہوں گی لیکن اس کو درست نہیں کر پائے گا اتنا مجبور لاچار ہوگا ہستے عشا علیہ اسلام کو دیکھتے ہی پانی میں جیسے نمک پگھلتا ہے اسے پگھلنا شروع ہو جائے گا اتنا کمزور ہوگا وہ دچال دیکھے گا ہستے عیشا علیہ السلام کو دیکھ کر کے پگھلنا شروع ہو جائے گا اتنا کمزور اور لاچار مجبور ہوگا کون جانے گا جو پکے ایمان والے ہوں گے جو موحدین ہوں گے سچے موحدین پکے ایمان والے کہ دیکھو اتنا یہ کمزور بے ڈھنگا انسان اس کے پاس آگ بھی نہیں ہے ہاتھ ٹیڑھے میڑے پاؤں ٹیڑھا میڑا اور جو ہے یہ پیدا کرتا ہے لوگوں کو مارتا جلاتا ہے اپنی پہلے اپنی کمی کو دور کر لے وہ اس لیے اس کو دیکھتے ہی جو احلے ایمان ہوں گے ان کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا کہ ہاں مجھے معلوم ہے تو جا ہے یہ سب جو ہے بازی ہے بس کیا ہے بازی ہے تمہاری اور اس طریقے جو اس کا اس کے پاس جنت اور جہنم بھی چلے گی تو جو اس کی جنت ہوگی اصل جہنم جو جہنم ہوگی اصل جنت ہوگی جو جہنم میں جائے گا گویا کہ وہ جنت کے اندر چلا گیا اور جنت کے اندر جائے گا گویا کہ آگ کے اندر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے طاقت دے گا آزمانے کے لیے اللہ آزماتا ہے سب کی آزمائش ہوتی ہے انفرادی طور پر یہ آزمائش ہوتی ہے کبھی نوکری نہیں رہتی ہے کبھی پیسہ نہیں رہتا کبھی کچھ نہیں رہتا کبھی اور کوئی پریشانی ہوتی کبھی کسی کی موت ہو جاتی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اہل ایمان کو مومنوں کے لیے تک, یہ جو ہے آزمائش اور کفار و مشرقین کے لیے انتقام اور روح ہوتا ہے ہم کیا بے سبراہ ہو جاتے ہیں خلاص ہے کہ نہیں ہے پچیس سال نوکری کی اگر ایک سال نوکری نہیں ملی انسان پریشان ہو جاتا ہے جی ہاں سال خوب اچھی تنخواہ اٹھایا کچھ شکر ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا چند مہینے نوکری نہیں ملی انسان پریشان ایک دم پریشان بے, بے قابو بے صبرا ہو جاتا ہے پچیس سال تک چالیس ہزار دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار یار ترخوا دی کچھ مسا نہیں تھا چند مہینے کی نوکری چلی گئی انسان پریشان ہو جاتا ہے یہ سب ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی میرے بھائیوں ہم کو صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے جی ہاں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے لیکن انسان اتنا کمزور ہے کہ فوراً بے صبرا ہو جاتا ہے جی ہاں تو اس لیے یہ سب اللہ ربامن کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا انسانوں کو دجال کے ذریعے سے آزمائش آزمائش کرے گا بڑی طاقت اس کے پاس ہوگی لیکن جو حقیقی اہل ایمان ہوں گے وہ فوراً سمجھ جائیں گے اور بنو تیم کا ایک آدمی آئے گا اور دجال کے پاس تو دجال کہے گا اگر میں تجھے مار کر کے زندہ کر دوں تو, تو میرے پر ایمان لے آئے گا تو جب اس کو مار کر کے زندہ کر دے گا تو کہے گا وہ آدمی کہ اب اور زیادہ مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ وہ مارے گا اور جلائے گا وہ اب مجھے اور اقین ہو گیا کی تو جال ہے اور زیادہ اس پر یقین اس کے دجال ہونے پر یقین ہو جائے گا یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے جی ہاں کہ نبی کی حدیثوں پر قدر ایمان ہوتا ہے کیوں کہ اب تو اور زیادہ مجھے یقین ہو گیا اور یہ کس کے خاندان سے ہوں گے یہ محمد عبد الحاف رامت اللہ علیہ کے خاندان سے ہوں گے انہیں کے خاندان سے تھے محمد ابو الحاب تیمی تمیمی اللہ علیہ جی ہاں انہیں کے خاندان کے تو کہیں گے کہ جو ہے ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے جیسا کہ مان ابھی کی حدیث بھی ہے ان خاندان والوں کے اس قبیلے والوں کے لیے تو کہیں گے کہ اب مجھے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو تجال ہے کیونکہ دوبارہ زندہ کب اٹھایا جائے گا جب سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے ایک اندھا نہیں کھڑا ہوگا سارے لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے وہ ایک بندے کو ایک انسان کو زندہ کرے گا وہ دجال سارے لوگ قبروں کے اندر ہوں گے تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا کہ ہاں اگر وہ جو ہے حقیقت ہوتا یہ تو سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوتے میں تو صرف اکیلا کھڑا ہوا ہوں اس کا مطلب یہ کہ تو دجال ہے حقیقت میں تو یہ سب علم اور معرفت اللہ کے اسماور صفات اور ایمان کی مضبوطی کچھ ساری چیزیں انسان کے پاس آتی ہیں تو اس میں اللہ رب الام کے احمدی میری نگاہ کے سامنے تیری پرورش اور اللہ ربابین قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جس بچے کے لیے جس ذات کے لیے بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا گیا اسی بچے کی پرورش اللہ نے اسی کے گھر میں کرائی فرعون کے گھر میں اسی موس علیہ السلام کے لیے قتل کیا گیا سارے بچوں کو اللہ اکبر اللہ کی قدرت دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیے اسی کے لیے قتل کیا گیا بچوں کو عورتوں کو بچوں کو زندہ درغور کیا گیا زندہ چھوڑا گیا لیکن اسی کے گھر میں اسی بچے کی پرورش ہو رہی ہے اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ جس بچے کے لیے میں نے بر کے سارے بچوں کو قتل کیا یا قتل کر رہا ہوں وہی بچہ میرے گھر کے اندر پرورش پا رہا ہے اور اس کی ماں کو تنخواہ بھی مل رہی ہے اجت بھی مل رہی ہے جی ہاں اسی کے پیسے سے اللہ اکبر اللہ البامین ہر چیز پر خواہ دے میرے بھائی اللہ پر سچائیمان ہمارا ہونا چاہیے مضبوط ایمان ہونا چاہیے تھوڑی سی مصیبت آتی ہے ہم کیا ہو جاتے ہیں اللہ اوپر بے صبرے ہو جاتے بے قابو ہو جاتے نہیں غلط ہے یہ تقدیر پر ایمان ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رک رہی ہے اللہ کی آزمائش ہوتی ہے انسان کے ایمان پہاڑ جیسا مضبوط ہونا چاہیے یہ نہیں کہ چھوٹی سی مصیبت آئی فوراً انسان رونا چیخنا چلانا شروع کر دیتا کیا ہوگا ہمارے ساتھ کیا پریشانی آ کیا ہوگیا نواز سب کچھ بھول کر کے ایسا کرنا شروع کر دیتا جی ہاں آپ دیکھیں اسی کے گھر میں موس علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے کیا ہوگا ہمارے ملک اور ہماری بادشاہ کے زوال کا سبب بنے گا یہ بچہ ایک دن ہمارے لیے اور ہم سب روا اس کی وجہ سے اللہ کو برباد کر دیے جائیں گے اس کو کچھ خبر نہیں ہے جی ہاں تو اللہ عبامن ہر چیز پر خاطر ہے میرے بھائی ہو کبھی اللہ تعالی کی قدرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ پر مکمل توقل رکھیں مکمل بھروسہ رکھیں اللہ تعالی حفاظ کرنے والا اللہ کے سب سے اگر پوری دنیا کٹا ہو جائے تو میں ذرہ برابر نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکے گی جتنا اللہ نے لکھ دیا اور اگر سب نفع پہنچانا چاہیں اسے زیادہ نہیں پہنچا سکے جتنے اللہ ابراہم نے لکھ دیا اللہ پر توقل کرو اللہ پر روزہ اعتماد کرو اللہ ابراہم نے سب کچھ کرنے والا تو اللہ کے اللہ آئی عینی میری نگاہ کے سامنے تیری پرورش کی جائے یہاں پر اللہ ابراہمی نے ایک آئین کا ذکر کیا آئن کہتے ایک آنکھ کو لیکن میں نے کہا کہ ایک آنکھ سے براد دونوں آنکھیں ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ بھی شامل جن سے یہاں پر براد اور نمبر دو جیسے ہم کہتے ہیں کہ میری آنکھ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا حالانکہ انسان دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے تو یہاں بھی مراد ہی کہ اللہ العالمین کی دعا آنکھیں جیسا کہ حدیث کے طرف باقاعدہ واضح طور پر سراہد کے ساتھ بیان کیا گیا تو آج جو ہم نے عقیدہ پڑھا اور سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ العالمین کے پاس دو حقیقی ہیں اللہ کے شاہ نشان ہے کیسی ہیں, ہیں کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دو ہیں کیسی ہے اللہ البامین جانتے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ابامین ہمیں اپنے عقیدے کا پختہ عجمدہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے پر ثابت قدم رکھے صحیح عقیدے پر صحابہ اور صلیم صاحب کے عقیدے اور منحج پر اور اللہ ابامن ہم نے ہر طرح کی مدعقیدگی سے محفوظ رکھے امین وہ اللہ مینا محمد والا علیہ وصابین و جداقب اللہ خیر وہ السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ